سرمایہ داری کی گرہوں کو مضبوط کرنا یعنی مینج کش عوام کو ایسے ہپنوٹزم کے عمل سے مشہور رکھنا جس سے وہ اپنے گاڑے پسینے کی کمائی کو بے دریز لوٹتے دیکھیں اور ان لوٹنے والوں کے خلاف حرف شکایت زبان تک نہ لائیں یہی ہے وہ ہپنوٹزم عوام کو ایسے ہپنوٹزم کے عمل سے مشہور رکھنا جس سے وہ اپنے گاڑے پسینے کی کمائی کو بے دریغ لوٹتے دیکھیں اور ان لوٹنے والوں کے خلاف حرف شکایت زبان تک نہ لائیں یہی ہے وہ ہپنوٹزم جس کی سہر کی وجہ سے اس قسم کے انسانیت کش فتوے این اسلام بنا کر دکھائے جاتے ہیں کہ یہ اقتباس میں ایک فتو ہے اس کا حوالہ بعد میں کہ جس طرح اسلام ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنا روپیہ اتنے مکان اتنا تجارتی کاروبار اتنے معاشی اتنی موٹریں اتنی کشتیاں اور اتنی فلاں چیز اور اتنی فلاں چیز رکھ سکتے ہو اسی طرح وہ ہم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنے ایکڑ زمین کے مالک ہو سکتے ہو اسلام نے کسی نو کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی جائز ذرائع سے جائز چیزوں کی ملکیت جبکہ اس سے تعلق رکھنے والے شرع حقوق اور واجبات ادا کیے جاتے رہیں بلا حد و نہایت رکھی جا سکتی ہیں یہ اقتباس ہے سید ابولا معدودی صاحب کی کتاب مسئلہ ملکیت زمین کے صفحہ باون اور بہتر آپ کے دل میں شاید یہ سوال پیدا ہو کہ نظام سرمایہ داری کی حمایت کرنے میں ان مذہبی پیشواؤں کا کیا فائدہ ہے اگر آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے اس فتوے کے آخری الفاظ پر غور نہیں کیا جسے میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے ان الفاظ کو ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہا گیا ہے کہ دولت زمین اور دیگر وسائل پیداوار وغیرہ پر بے حد و نہایت ملکیت رکھنی جائز ہے بشرط کے ان سے تعلق رکھنے والے شریع حقوق اور واجبات ادا کر دیے جائیں اور یہ شریع حقوق و واجبات جنہیں سرمایہ دار ادا کرتے ہیں کس کی جیب میں جاتے ہیں انہیں حضرات کی جو نظام سرمایہ داری کو عین اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں آپ نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ زکوٰۃ اسلامی حکومت کی انکم ٹیکس کا دوسرا نام ہے تو ان حضرات کی طرف سے کس قدر شور مچا دیا جاتا ہے کہ انکم ٹیکس حکومت کا ٹیکس ہے اور زکوٰۃ خدا کا ٹیکس ہے اس لیے یہ خدائی ٹیکس حکومت کے ٹیکس میں مدغم نہیں ہو سکتا حکومت کا ٹیکس حکومت کو دو اور خدا کا ٹیکس ہمارے حوالے کرو کیونکہ حکومت خداوندی کے ٹیکس کلیکٹر ہم ہیں یہ ہے مذہبی پیشوائیت کے وہ مفادات جس کے لیے یہ لوگ نظام سرمایہ داری جیسے انسانیت سوز نظام کو عین اسلام قرار دیتے ہیں یہی وجہ ہے غور سے سننے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے مذہبی پیشوائیوں اور س... پیشوا میں شمار کیا ہے جب سور توبہ کی ایک ہی آیت میں پہلے یہ کہا کہ یادین آمن ان کثیرم الاحبار الحبار و اموال سے بالباطل یسون سبیل اللہ جماعت مومنین یاد رکھو ان علماء و مشاعط کی اکثریت ایسی ہے جو عوام کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں اور لوگوں کا راستہ روک کر کھڑے رہتے ہیں کہ وہ کہیں خدا کے مقرر کردہ نظام کی طرف نہ آ جائیں یہ ہوئے احبار الرحبان یعنی ملہ اور پی اور اس کے بعد ہے آج کا دوسرا حصہ ولہ دین یقن و فضت ولاف خون بے از علیم دوسرا گروہ ہے سرمایہ داروں کا جو دولت کے امبار دار امبار جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں نو انسان کی بہبود کے لیے کھلا نہیں رکھتے تم ان سے کہہ دو کہ تمہاری اس روش کا معال ایسی درد تباہی ہوگا جس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی روح سے سرمایہ دار وہی نہیں جو امبار در امبار دولت جمع کرے اس کے نزدیک ہر وہ شخص سرمایہ دار یعنی مترف ہے جو محنت کرنے کی استعداد کے باوجود دوسروں کی کمائی پر زندگی بسر کرے خواہ وہ بھکاری ہی کیوں نہ ہو یہ وجہ ہے کہ قرآن نے مذہبی علماء اور مشائق اور دولت جمع کرنے والے دونوں کو سرمایہ دار کہہ کر پکارا کر اور اصل پوچھیے علماء میں شاخ کی سرمایہ داری دولت مندوں کی سرمایہ داری سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے دولت مند بےچارہ تو پھر بھی کچھ سرمایہ لگا کر دوسروں کی کمائی کا کرتا ہے یہ حضرات ایک پیسہ نہیں لگاتے اور دوسروں کی کمائی کھاتے چلے جاتے ہیں اور ترفا تماشا یہ کہ کمائی صرف محنت کشوں کی ہی نہیں کھاتے سرمایہ داروں کی بھی کمائی کھا جاتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ بلے شاہ نے کہا تھا کہ چل بلیا اس ٹھگا نے ٹھگ ٹھگ اب آپ نے سمجھ لیا برادران عزیز کہ قرآن کریم نے فراؤن قارون اور حامان تینوں کو ایک ہی افسانہ کے لازمی کیریکٹر قرار کیوں دیا تھا اور عقیدہ تقدیر کو کیوں کفر و شرک کہہ کر پکارا تھا دسواں افسان میں نے ابھی ابھی سورہ توبہ کی جو عائد پیش کی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم نے اخبار اور روحبان کے دو الگ الگ گروہوں کا ذکر کیا ہے اخبار کے معنی علماء اور روحبان کہتے ہیں مشائع انسانی زندگی میں اس ڈویلٹی کا اس صنویت کا تعلق بھی ایک بڑے دلچسپ افسانے سے ہے جسے امید ہے آپ غور سے سنیں گے خدا نے انسانی رہنمائی کے لیے وحی کے ذریعے دین عطا کیا تو اس کے اصول قوانین احکام نہایت واضح تھے جن کے سمجھنے کے لیے نہ کسی افلاطون کی حکمت کی ضرورت تھی نہ کسی رستو کی منطق کی یہ حکام و قوانین صاف سیدھے اور سادے تھے ان کے عملی نفاذ کے لیے ایک نظام کی ضرورت تھی اس نظام کی بنیادی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں کوئی فرد کسی دوسرے فرد سے اپنے حکم کی اطاعت نہیں کرا سکتا تھا اس میں سب احکام و قوانین اس میں سب احکام و قوانین خدا بندی کی عطایت کرتے تھے لیکن جو لوگ دوسروں سے اپنی اطاعت کرانا چاہتے تھے انہوں نے کچھ قوت جمع کی دین کے نظام کو الٹا اور اس کی جگہ اپنی حکومت قائم کر لی اور اس طرح شرط انسانیت کی اس تذلیل کا سامان فراہم کر دیا جس میں ایک انسان اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کا غلام اور تابع فرمان بنا دیا جاتا ہے لیکن یہ تو ہوئے حکمران طبقہ ملوکیت یہ ہے فرونیت لیکن ابھی ہب سے اقتدار رکھنے والوں کا ایک گروہ باقی تھا جس کے پاس قوت تو تھی نہیں لیکن وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا قوت کے بغیر حکومت اس نے لوگوں سے کہا کہ حکومت کا تعلق دنیاوی امور سے ہے انسان کی آکمت سوارنے کا تعلق اس سے نہیں اس کے لیے تمہیں احکام خداوندی کی اطاعت کرنی ہوگی بڑی بات سات سی دل کو لگنے والی لیکن بس یہ ہے بہت بڑا لیکن لیکن اقام خدا ہر خاص و عام کی سمجھ میں نہیں آ سکتے یہ گپت ودیا ہے انہیں ہم ہی سمجھ سکتے ہیں اس لیے ہم جس بات کے متعلق کہہ دیں کہ وہ خدا کا حکم ہے تم اسے خدا کا حکم سمجھو اور اس کی اطاعت کرو اگر تم نے اس میں مین میخ نکالی یا سرتابی برتی تو سیدھے جہنم رسید ہو جاؤ گے سادہ لو انسان جہنم کے عذاب سے ڈر گئے اور ان لوگوں کی اتا اختیار کر لی یہ تھا احبار کا گرو جنہیں علمائے کرام کہا جاتا ہے اس طرح انسان جسے فطرت نے آزاد پیدا کیا تھا دوہری غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا ایک ارباب حکومت کی غلامی اور دوسری ان خداوند شریعت کی غلامی لیکن ان کی دیکھا دیکھی ایک اور گروہ کے سینے میں بھی حفظ لدار نے اڑائی انہوں نے کہا کہ حکومت کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے اور ارباب شریعت کا تعلق زندگی کے ظواہر سے اصل چیز روحانیت ہے جس کا علم نہ ارباب حکومت کے پاس ہے نہ اصحاب شریعت کے ہاں اس کا تعلق باطن سے ہے اور باطن کا علم نہ کتابوں سے حاصل ہو سکتا ہے نہ دانش گاہوں سے یہ علم سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے اور مقربین بارگاہ خداوندی کے آستانوں پر سجدہ ریزی سے حاصل ہو سکتا ہے اس کے لیے شرح رسوم و مناسب کی طول طویل مسافتیں طے نہیں کرنی پڑتی یہ خدا تک پہنچنے کا براہ راست مختصر, مختصر, مختصر ترین شارٹ کٹ راستہ ہے اس کے لیے بس مرشد کامل کی ایک نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں سہل انگار انسان کو اس دعوت میں بڑی دلکشی محسوس ہوئی اور اس نے لپک کر ان آستانوں کے مقدس پتھروں پر اپنی زبین نیاز رکھ دی اس طرح انسانوں کی غلامی کی ایک اور زنجیر وجود میں آ گئی اس کی ابتدا یہودیوں کے ہاں سے ہوئی تھی جہاں اس جدید روحانی مملکت کے ارباب حل و عقد روحبان کہلاتے تھے مسلمانوں کے ہاں یہ حضرات اہل طریقت کے نام سے متعارف ہوئے یوں دنیاوی حکومت سے الگ مذہب کی دنیا میں شریعت اور طریقت کی دو مملکتیں وجود میں آ گئیں جو ایک دوسرے کی رتیب اور حریف بن گئی ارباد شریعت یعنی علمائے کرام کے پاس لوگوں کو اپنی غلامی میں ماخوذ رکھنے کے لیے جہنم کے عذاب کا خوف اور جنت کی ہوروں کا لالچ تھا لیکن یہ دونوں, ان دونوں کا تعلق آخرت سے تھا لوگوں کو اس دنیا میں دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے برعکس ارباب قریقت اس دنیا میں کرامات دکھاتے تھے اور لوگوں کی مرادیں بدلاتے تھے اب ظاہر ہے کہ اس قسم کے نقد کو چھوڑ کر ملا بیچارے کے ادھار کی طرف کون جاتا ہے نتیجہ یہ کہ ان حضرات کے آستانے ایسی پرکیف جاذبیتوں کے مرکز بن گئے جو ارباب مساجد و مقادد کے تصور تک بھی, بھی نہیں آ سکتی تھی ارباب شریعت کے پاس اور یہ نقطہ اور بڑا غور طلبا گیا ارباد شریعت کے پاس ان کے مقابلے کے لیے ایک حربہ ایسا تھا جس کا جواب ان کے مخالفین سے بمشکل بن پڑ سکتا کسی نہ کسی امام حا کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر <تصفح> اور بھارت کے گیس میں ان کا ایسا توڑ سوچا جس کا جواب نہیں انہوں نے کہا کہ تم انسانوں کی سندوں سے دلائل پیش کرتے ہو ہم خدا سے براہ راست دریافت گا رہتے ہیں کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے فرمائیے صنعت اور حجت کے اعتبار سے انسانوں کا قول زیادہ وقی ہو سکتا ہے یا ارشاد خداوندی بندی کہ اس دلیل کا جواب کیا ہو سکتا اس طرح حضرات اولیا کرام کے کشو الہام کا افسانہ وجود میں آ گیا قرآن کریم نے کہا تھا کہ انسان کو جو علم براہ راست خدا کی طرف سے ملتا ہے اسے وہی کہتے ہیں اور وہی نبی کے سوا کسی اور کو نہیں مل سکتی وہی آخری مرتبہ حضور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور اس پہ بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا ان ارباب طریقت نے وہی کے بجائے کشف اور الہام کی اصطلاحات وضا کر لی اور کہا کہ اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا بات وہی تھی صرف الفاظ بدلے گا اس طرح انہوں نے اس دروازے کو چاپٹ کھول دیا جسے ختم نبوت نے ہمیشہ کے لیے بند کیا تھا تاکہ انسان کے ذہن کی کھڑکیاں کھل جائیں سنیے کہ اس باب میں فر طائف ارباب طریقت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اپنی کتاب فصوص الحکم میں کیا فرماتے ہیں یعنی یہ چیز کہ وہی تو نبی کو ملتی تھی ان حضرات کو جو کشو الہام ملتا ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے غور سے سنیے گا برادران عزیز یہ چیز ان کا اقتباس ہے جنہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے وہ اپنی کتاب خصوص الحکم میں دیکھتے ہیں کہ ارباب شریعت تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث سے حکم دیتے ہیں قرآن و حدیث میں واضح حکم نہیں ملتا تو قیاس کرتے ہیں اجتہاد کرتے ہیں مگر اس اشتہاد کی اصل وہی منقول قرآن و حدیث ہوتے ہیں اس کے برعکس ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس چیز کو اپنے کشو الہام کے ذریعے خود اللہ تعالی سے دیتے ہیں پس ایک طور پر مادہ کشو الہام اور مادہ وحی رسول اللہ ایک ہے آپ سوچا کرتے ہیں کہ دعوی نبوت کا جواز کس طرح سے نکلتا ہے ختم نبوت کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہاں سے یہ چیز نکل رہی ہے اس اعتبار سے مادہ کشف ادھام اور مادہ رحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے صاحب کشف اور سنیے صاحب کشف اللہ تعالی سے لینے کے طریقے سے واقف ہونے کی وجہ سے خاتم النبیین کے موافق ہے انہیں شیخ اکبر مانا جاتا ہے تصوف کا سب سے بڑا بانی مانا جاتا ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعوی کیا ہے ان کا اللہ تعالی سے لینا عید رسول اللہ کا لینا ہے با الفاظ دیگر جس مقام سے نبی لیتے تھے اسی مقام سے انسان کامل صاحب الزمان غوث غوس کتب لیتے ہیں یہ ہے وہ مقدس ترین افسانہ جس نے نبوت جیسی حقیقت کوگرا کی جگہ لے لی ختم نبوت سے اللہ تعالی نے انسان کو ایسی آزادی سے سرفراز کیا تھا جس کا تصور بھی دنیا مذاہب میں نہیں مل سکتا لیکن دوسروں کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے خوگر انسانوں نے لفظی طور پر ختم نبوت کے اقرار کے باوجود مانوی طور پر اس کا کھلم کھلا انکار کیا اور اس افسانے کو ایسی نگاہ فریب حقیقت کا لبادہ اڑایا کہ قرآن کو سینے سے لگائے لگائے پھرنے والوں میں سے بہت کام ایسے ہوں گے جن کی گردنیں ان کے سامنے نہ جکتی ہوں یہ صحرے سامری ان کے, ان کے خون کے ذرات تک میں حلول کر چکا ہے ان حضرات کے آستانے اسی لیے مرجائے نام بنے رہتے ہیں کہ یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں مینو تو مشقت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے نذرانے پورے کرتے چلے جاؤ تمہاری سب مرادیں خود بخور پوری ہوتی چلی جائیں گی تمہاری مرادیں خدا پوری کرے گا سڑیا توسی پوریا کر جو کوئی تیرے کول ہے تو میں نے دے دے لگا جی میں تہن الہ ہوگا یہ دے گا ان ان اور یہ دینے کا پتا کو طریقہ کیا ہوتا ایک بہت بڑے اظہر صاحب کے مزار پر ایک مرید کئی دنوں تک روز روتا رہا کہ یا حضرت مجھے کہیں دس ہزار روپیہ مل جائے تو میرا بہت ایک اٹکا ہوا کام ہے ہو جائے بڑی مشکل میں پھنسا ہو روز گل گڑائے روز روئے یہ سب کچھ ہوئے ایک دن وہ نماز پڑھ کے چلا آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک رومال وہاں بندھا ہوا ہے کوئی پوٹلیا سی وہ وہاں رکھی ہوئی پڑی ہوئی ہے راستے میں کوئی اور ہے نہیں اس نے اسے اٹھایا اس میں دیکھا تو اس میں نوٹ تھے دس ہزار روپے کے اس نے لیا کشاب کی نماز کے وقت جب نمازی آئے تو اس نے اعلان کیا کہ مجھے یہ پڑے ہوئے دس ہزار روپے ملے ہیں جن صاحب کے ہوں وہ مہربانی کر کے لے لیں وہ ایک صاحب کے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے دے دیجئے یہ میرے ہیں اس نے انہیں دے دیا رات کو پھر وہ اسی ورد وتیشے میں مصروف ہو کے مراقبے میں گیا حضر صاحب سے کہا کہ صاحب اب تو مجھے اتنے دن ہو گئے تو مجھے وہ ملا نہیں تو انہوں نے کہا کہ ستیہ ناس وہ مغرب کے وقت تمہیں ملا تو تھا انہیں آپ دوسرے کو دے دیا وہ کہنے لگے حضر صاحب وہ تو دوسرے کا تھا لگے حضر صاحب کو نوٹ بنا ہوئے اتے تو طریقہ یہ ہے لیا دے دیا یہ کلا مات کلا کلامات کلامات کلامات ان سے یہ کہا کہ بس تم ہمارے نذرانے پورے کرتے جاؤ تمہاری سب مرادیں خود بخود پوری ہوتی جائیں گی یہ عقیدہ محنت سے جی چڑانے والی قوم کے لئے بڑا دلکش ہوتا ہے اس لیے یہ لوگ قاعدے اور قانون کے مطابق چل کر محنت سے کمانے کے بجائے بیٹھے بٹھائے مرادیں حاصل کر لینے کی حوث میں ان آستانوں کی طرف لبک کر جاتے ہیں اور جوں جوں ان میں محنت کے بغیر مفادات حاصل کرنے کی حوث بڑھتی جاتی ہے اس جال کی گرہیں اور مضبوط ہوتی جاتی ہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ تقسیم ہند کے بعد مسلمانوں کو جو لوٹ کی چاٹ پڑ گئی اور بیٹھے بیٹھے شبہ شب شب کروڑ پتی ملیونیر بننے کا جو چسکا پڑا تو اس سے ان خانقاہوں اور درگاہوں کا کاروبار کس قدر چمک اٹھا ہے محنت سے کمانے والا وہاں نہیں جاتا وہ محنت کرتا ہے دسواں اقسام میں ابھی ابھی یہ, میں نے ابھی ابھی یہ کہا ہے کہ ارباب طریقت کے وجہ مجائے انام بننے میں ان کرامات کا بڑا دخل ہوتا ہے کرامات کی وجہ سے وہ فوق البشر سمجھے جاتے ہیں اور اسی بنا پر یہ عقیدہ قائم ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں یہ اس قسم کے عقائد عقیدت مندوں سے نظرانے وصول کرنے کا بڑا مؤثر حربہ ہے لیکن اس میں ایک نقص تھا اور وہ یہ کہ یہ حضرت صاحب کی زندگی تک محدود رہتا تھا ان کی وفات کے بعد ان کی جگہ اسی قسم کے ایک اور حضرت صاحب کو مسند نشین کرانا پڑتا تھا اور پھر گدی کی تقسیم کے اوپر جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے ان لوگوں نے اس دشواری کا حال یہ نکالا بظاہر یہ بڑے بھولے بھالے سے نظر آتے ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے گہرے ہوتے ہیں دشواری یہ پیش آئی نا کہ حضرت صاحب کی زندگی میں تو کرامات مرا... سرزد ہوتی تھی مرادیں بر لاتے تھے حضرت صاحب وفات پا گئے تو اب اس کے بعد وہ جو جمع... وجہ جامعیت میں اتنا پتھر تھا وہ تو نہ رہا اب کیا کیا جائے ان لوگوں نے اس دشواری کا حال یہ نکالا کہ یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ اولیا اللہ مرتے نہیں صرف پردہ کر لیتے ان کی روحانی قوتیں ان کے پردہ کر لینے کے بعد بھی بدستور باقی رہتی ہیں یہ تدبیر بڑی کامیاب صاحب وہ جو کہتے ہیں کہ ہاتھی جیتے کا لاکھ مرے کا سوا لاکھ وہ مشن ان پر صادق آتی ہے ان کی وفات کے بعد ان کے مزارات پر مرادے مانگنے والوں کا ہجوم اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے جس قدر ان کی زندگی میں ہوتا ہے اس طرح یہ قبریں مستقل جاگیریں بن جاتی یہ افسانہ بھی دنیا کی ہر قوم میں حقیقت کا نکاب اوڑ چکا تھا کہ قرآن نے آ کر اس نکاب کو نوچ کا پھینک دیا اور اعلان کیا کہ کسی انسان کو اس کا اختیار نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو نفع یا نقصان پہنچا سکے انسان کے ہر عمل کا نتیجہ خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے اور یہ قوانین ایسے اٹل ہیں کہ ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی فلاں تجلیہ سنت اللہ تبدیل آؤ یہی وجہ ہے کہ اور تو اور خود حضور نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہو سکتا حضور کی زبان مبارک سے یہ اعلان کرا دیا کہ کل کہہ دے ان سے اعلان کر دے کون اعلان کر رہا ہے حضور نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دے لا بولے نفسی ذرم ولا الا اللہ ما شاء اللہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا بجوز قانون خدا بندی کے اب ظاہر ہے کہ جب دنیا کی وہ بزرگ کری ہستی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر کسی کے لیے کسی قسم کا نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتی اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتی تو کوئی اور اس قسم کا دافع کیسے کر سکتا ہے باقی رہی کرامات سکران کریم میں مددد مقامات پر اس کی تصویر موجود ہے کہ مخالفین نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے کہ آپ کوئی معوضہ دکھائیں اور آپ فرماتے کہ میرا معوضہ سنیے موجہ میرا معاوضہ یا تو یہ کتاب ہے اور یا میری سیرت و کردار جو آپ لوگوں کے سامنے ہے اس کے علاوہ میں کوئی معا نہیں دکھا سکتا بار بار انہوں نے معوجہ مانا اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ان کے سامنے معاوضہ کیا پیش کیا کن کے سامنے متقدین کے سامنے نہیں ماننے والوں کے سامنے نہیں مخالفین کے سامنے قریش کے سامنے دشمنوں کے سامنے بھرے مجمے کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا معائضہ کیا ہے آپ کے پاس اس دعوے کی صداقت کا ثبوت کیا ہے کہ آپ سچے ہیں آپ کو معلوم ہے برادران عزیز ثبوت کیا پیش کیا گیا ثبوت یہ پیش کیا گیا کہ فقط لبیس توفیق ہی افدا پا فلون میں نے اس سے پیش تمہارے اندر اپنی عمر گزاری ہے کیا اس سے تم نہیں سیکھ سکتے کہ یہ خچے کی زندگی ہو سکتی ہے یہ جھوٹے یہ ہے وہ کرامت برادران عزیز جو قیامت تک کے لیے زندہ جا کے یہ ہے یہاں یہ کرامات دکھاتے پھرتے سو جب خدا کے آخری رسول کا اپنے متعلق یہ ارشاد تھا تو کسی اور کا یہ دعوی کرنا یا اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے خارق کے خار کے عادت کرامات سرزد ہوتی ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ رسول اللہ سے مقام رکھنے کا دعویٰ ہے کرامات کی اصل و حقیقت کیا ہوتی ہے اس کی تشریح کا یہ موقع نہیں اس وقت میں صرف اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ میں نے خود عمر کا ایک حصہ انہیں وادیوں میں گزارا ہے اور اس لیے مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ ان کی اصل و حقیقت کیا ہوتی ہے مجھ سے بھی سرزد ہوا کرتی تھی آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ ان کا تعلق دین سے باہر نہیں یہ ایک بالکل فنی چیز ہے ٹیکنیکل چیز ہے اس کا تعلق دین اور روحانیت سے کچھ نہیں باقی رہے مردے اور ان کی قرتیں تو اس کے متعلق قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ وہ نہ کسی انسان کی بات سن سکتے ہیں نہ کسی بات کا جواب دے سکتے ہیں ان تب لا یسم اُعا ولا و لاؤ سمے تم ان کو لا بلاؤ وہ سن ہی نہیں سکتے کبھی اگر سن بھی سکتے تو تمہاری بات کا جواب ہی نہیں دے سکتے تھے ان کی اس انہیں اس کی بھی خبر تک نہیں ہوتی وہ ہم ان دعائے ہی انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تم انہیں بلا رہے ہو سوچا آپ نے اور یہاں یہ ہے کہ زیر زمین ایک پوری دنیا بسائی ہوئی ہے اور وہ دنیا ایسی ہے جو باہر کی دنیا کے معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں آپ تو شاید یہی جانتے ہیں نا کہ لاہور کا گورنر جو ہے جناب بوسا ہے آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے لاہور کیسلی گورنر کون ہے وہ جہاں پیپل تھلے ننگے بیٹھے ہوئے ہوں گے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور وہاں کے ایس ایس بی بھی اور ہوتی ہے. اسی لیے خدا نے انسانوں سے کہہ دیا کہ لا من من ولا تدعو من دون مند ما لا او کا ولا یور کا خدا کے قانون کے صفح. علاوہ جب کوئی تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا تو تم پھر خدا کے قانون کے علاوہ اور کس کو پکار پہ پھر رہے ہو یوں قرآن نے انسان کو اس غلامی سے نجات دلائی جس سے بدتر غلامی کوئی اور نہیں ہو سکتی یعنی وہ غلامی جس کی زنجیریں کہیں باہر سے نہیں پہنائی جاتی بلکہ انسان انہیں اپنی عقیدت مندیوں کی آہنگری سے تیار کرتا اور ارادت مندی کے ہاتھوں سے پہنتا ہے عزیز آنے مان ان کی قوتوں کے اوپر عقیدہ رکھنے کے لیے ان کی عقیدت مندی ان کی ارادت مندی پہلے شرط ہوتی ہے اگر آپ کے دل میں ان کی عقیدت پہلے سے نہ ہو ان کا آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اور آپ کو تو پتہ ہے نا وہ پنجابی کا جڑا محاورہ ہے وہ بڑا پکا ہے پیر ماندیا نو کھاندہ ہے ماندیا نو کھاندہ ای خدا تا سجدا اشکر دی خدا کیوں یگ اندر قیام آئی دبا پی رست این خدا تا سجدا اشکر دی خدا ان کی خدائی تو تمہارے سجدوں کی رحی نے منت ہے تو اگر کھڑا ہو جائے تو ان کی خدائی خود ختم ہو جاتی ہے لیکن اس مسلمان کا کیا علاج کہ جس کی نماز میں بھی اب بقول اقبال کے سجدہ ہی سجدہ رہ گیا ہے قیام اس کی نماز میں اب ہے ہی نہیں اس نے کھڑا کہاں ہونا ہے قرآن نے یہ کیا لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے تلس میں ہو کے نے اب غنڈوں کے بعد کس کا بھی تہیہ کر لیا ہے غنڈوں کے بعد نہیں یعنی غنڈوں کی ایک قسم کے بعد غنڈوں کی اس دوسری قسم کے پیچھے بھی وہ ہاتھ کے پڑنے والا میں نے عزیزان مان بات شروع کی تھی تو خیال تھا کہ دو چار افسانوں میں قصہ ختم ہو جائے گا لیکن یہاں کیفیت یہ ہے کہ در بز میں تو می خیز افسانہ سے افسانہ یہاں بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے اور رات ختم ہو جانے پر بھی افسانہ ختم نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ افسانہ در افسانہ کی یہی کیفیت تھی جس کے پیش نظر کہنے والے نے کہا تھا کہ پھر چھیڑا حسن نے اپنا قصہ لو آج کی شب بھی سو چکے ہم لیکن میں اب آپ کو مزید زحمت نہیں دینا چاہتا بالخصوص اس لیے کہ بچے نانی اماں سے جو افسانے سنتے ہیں ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انہیں نیند آ جاتی ہے لیکن میرے بیان کردہ یہ افسانے ایسے ہیں جن سے صاحب احساس کی کئی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کیونکہ وہ سوچتا رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بلاخر ہوا کیا جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اسے حکیم المت نے چند لفظوں میں بیان کر دیا جب کہا کہ ذرا سی بات تھی ذرا سی بات تھی افسانہ اندیشہ اے عجم نے جسے ذرا سی بات تھی اندیشا عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیر داستان کے لیے وہ ذرا سی بات کیا تھی یہ کہ خدا نے وہی کے ذریعے کچھ مستقل اقدار کچھ غیر متبدل اصول دیے اور کہا کہ تم ایک ایسا نظام قائم کرو جو ان اقدار کو معاشرہ میں عمل نافذ کرے اور ان اصولوں کو اپنا ضابطۂ حیات بنائے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ہر نو کی داخلی اور خارجی غلامی سے آزاد ہو کر سرفرازیوں اور سر بلندیوں کی زندگی بسر کرتا چلا جائے گا حاکموں کی غلامی سرمایہ داروں کی غلامی مذہبی پیشواؤں کی غلامی روحانی مقتداؤں کی غلامی حتیہ کہ خود اپنے پست حیوانی خواہشات کی غلامی انسان ان تمام غلامیوں سے آزادی حاصل کر کے زندگی کے ارتقائی منازل طے کرتا آگے بڑھتا بلند ہوتا چلا جائے گا یہ تھی وہ ذرا سی بات جسے خدا نے عبد دین کہہ کر پکارا تھا اس نے عبد دین عطا کیا اور ساتھ ہی وارننگ دے دی کہ تم سامریوں سے بچنا وہ ان حقائق کو تمہاری نظروں سے اوجل کر کے تمہیں کس سے کہانیوں میں الجھا دیں گے عزیزہ نے من آپ کو معلوم ہے کہ از سامری کے مانے ہیں داستوں کو یعنی حقائق کی جگہ افسانے مدا کرنے والے بس ایک اس ایک لفظ میں ہماری ساری داستان پوشیدہ ہے خدا نے حقائق عطا کیے تھے سامریوں نے ہمیں ان کی جگہ داستانوں اور افسانوں میں الجھا دیا اب دین نام ہی چند قصے اور کہانیوں کا رہ گیا ہے وہ قصے اور وہ کہانیاں جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مزے میٹھے اثر خواب خاوری ان قصوں کے لفظ لفظ میں افیون کی آمیزش ہے جسے ہزار برس سے اس قوم کو پلایا جا رہا ہے یہ ہے ہمارا موجودہ مذہب اب ظاہر ہے کہ جس قدر اس افیون کی تقویت کا سامان بہم پہنچایا جائے گا قوم کے آساب شل ہوتے چلے جائیں گے جب تک قوم سے اس افیون کو نہیں جڑایا جائے گا اس کے آساب کام کرنے کے قابل نہیں ہوں گے لیکن مشکل یہ ہے کہ افیون فروشوں نے اس سلسلے میں ایک اور افسانہ وزع کر رکھا ہے اور وہ یہ کہ افیون کبھی چھوٹ نہیں سکتی لیکن ہمارے زمانے میں دنیا کی سب سے زیادہ قدیمی افیون زدہ قوم نے اس افسانے کو بھی جھٹلا کے رکھ دیا اس نے ایک ایسی انقلابی جرجری لی جس سے افیون ہی نہیں لالا کے پودے تک کے جڑوں سے اگ گئے لیکن اس قوم نے یہ جھرجری کیسے لی یہ داستان بھی سننے کے قابل ہے کہتے ہیں کہ جب چین کی مجلس اقتدار اعلی نے افیون کی بندش کا قانون پاس کر دیا تو اس کا مسودہ آخری دستک کے لئے وزیر اعظم چوئن لائی کے پاس گیا اتفاق سے وہ خود افیون کھاتا تھا اس نے اس مسودہ قانون کو ایک طرف رکھ دیا اور خود خاموشی سے کہیں چلا گیا چین اور اس کے ایک جزیرے کے درمیان ایسی کشتیاں چلا کرتی تھیں جو نہ اس طرف ساحل تک آتی تھیں نہ اس طرف مہینوں پانی ہی میں رہتی تھیں اس نے اپنی افیون کی ڈبیا ساحل پر پھینکی اور اس کشتی میں جا بیٹھا اور مہینہ بھر تک اس کشتی میں رہا نہ کشتی ساحل سے لگی نہ اسے کہیں سے افیون دستیاب ہوئی جب اس نے دیکھا کہ اب افیون کی عادت چھوٹ چکی ہے تو وہ آیا اور مسودہ قانون پر دستخط کر کے اسے ملک میں نافذ کر دیا اس نے قرآن کی اس حقیقت کو پا لیا تھا کہ قبر مقتن ان دن ما لا تفالون یہ بہت بری بات ہے کہ تم لوگوں سے وہ کچھ کہو جسے خود نہ کرو قوموں سے افیون چھڑانے کا اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں کہ افیون چھڑانے والے پہلے خود افیون چھوڑیں کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ہن کا چارہ اور علیکم علیہ